یہ تمام مسلمانوں میں متفقہ فیصلہ کہ حضور علیہ السلام کی شان میں گالی گستاخی تو بہت بڑا کونا کوئی گھٹیا قسم کا سیگا بھی اگر استعمال کرے تو دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ سنیے چھوٹا جملہ کیا ہے کہ جس کو گستاخی قرار دیا گیا یہ جو چپل ہے اس کو ہم چپل کہتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں نالین ہم چپل کی تصغیر جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو حکارت میں میاں اپنی جوتڑیا سمالو ایک تو ہے نا جوتا یہ تصغیر کا لب ہے میاں سمالو اپنی جوتڑیا تو اس کی تصغیر ہے عربی میں نال کی نوعل تو قاضی ایاس فرماتے ہیں شفا شریف کہ کوئی شخص حضور کے نال کو توہین آمیز لہجے میں نوعل کہہ دے جیسے جوتے کو جوتڑیا کہہ دے ایسا شخص بھی دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا تو کتنا ادب حضور علیہ السلام تمام امت اس پر متفق فتا و رضویہ چھٹی جیل سفا نمبر ایک سو ستائیس یہ بحث شروع ہو کر ایک سو تیس پر ختم ہوتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ گستاخ رسول کی سزا سوائے موت کے کوئی نہیں کچھ بھی ہو موت بعض لوگوں نے کہا اس کو لوگ سمجھ نہیں پائے کہ گستاخ رسول کی توبہ ہے توبہ کا مطلب کیا ہے بھئی وہ توبہ کر لے کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا یہ دیکھ حضور کی شان میں گستاخی کرے ایک اس کا خاص نقطہ ذہن میں رہے تو معاف کرنے کا اختیار بھی حضور ہی کوئے ہے یا ہمیں ایک آدمی ہمارا ویپاری کسی کا دو لاکھ روپئے لے کر کے بھاگ جائے اور بھاگنے کے بعد وہ ویپاری مجھے ملے میں کہوں گا یہ آدمی ہمارے بازار کا ہم نے آپ کو معاف کر دیا میں معاف کر سکتا ہوں یہ تو عبادت تو یہ تو معاف نہیں ہوگا تو حضور معاف کریں گے تب ہوگا لوگ نظیر پیش کرتے ارے صاحب آپ نے تو فلاں کو جان سے مار دیا حضور علیہ السلام تو سلام تو بڑے بڑے گستاخوں کو ماف کر دیا کرجی دی حضور کو گالیاں دی ان کو ماف کر دے یہ دیکھیے حضور پر آپ کی چچی جو ہے ابو لہب کی بیو کچرا پھینکتی آپ نے اسے بھی معاف کر دیا یہ حدیثیں تو آپ نے سن لی یہ دوسری حدیث آپ کو نظر نہیں آئی کام بن اشرف یہ خیبر میں تھا حضور کی گستاخی کرتا اس نے فرما کون ہے جو میری مدد کرے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کر کے خیبر میں جا کر کے اس کو قتل کیا اسی طریقے ایک اسود انسی تھا جسے جس نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ بہت حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا اس نے فرما کون ہے تم میں جو اسود انسی کو مارے اس کو قتل کرے وہ بہت بک بک کرتا ایک صحابی کھڑے ہوگا کہا حضور یہ کام میں کروں گا اور وہ چلے گا بڑے خفیہ طریقے سے اس کے گھر میں پہنچ گئے ان صحابی کی خوشبختی ایک تو یہ تھی کہ حضور کی مہیم حضور کے کام میں گئے اور دوسری ان کے لیے سہولت یہ ہو گئی اسود انسی کی بیوی نے اپنے شور کو نبی نہیں مانا وہ مسلمان تھی اس نے نبی نہیں مانا چنانچہ جب گھسے تو گھسنے کے بعد ان کے پاپو ہتھیار ہی نہیں تھے کس سے قتل کرتے اسود انسی کو گردن سے پکڑ کر ایسے مروڑا کہ جیسے قربانی کی گائے گراتے ہیں قسائی اور موڑنے کے بعد اس کی گردن پکڑ لی اس کے یہاں کا من کا یہ ٹوٹ گیا اور ٹوٹنے کے بعد دبوچے رہے جب تک دم نہیں نکلے گا اب وہ ہڑ ہڑ ہڑ کی آواز آ رہی اس کے محافظین آ گئے محافظین دروازہ کھٹکھٹایا اس کی بیوی سے پوچھا کیا معاملہ بیوی نے بہت شاندار جواب دیا کہنے کے کہ کچھ نہیں وہی آ رہی ہے اس میں ہمارے شور پہ وہی آ رہی ہے اس لیے خڑ خڑ کی آواز رہی اب اس کے بعد جب اس کی جان نکل گئی تو اس کے بعد وہ صحابی چھوڑ کر پھر حضور کی خدمت میں آئے کہ حضرت میں نے آپ کے حکم کی بجاوری کرتے اسے قتل کر دیا اب آئیے فتح مکہ میں ایک شخص ابن حنزک غالبہ یہ کعبے کے خلاف میں اپنے آپ اس طریقے سے لپٹ گیا کہ شاید میری جان چھوٹ جائے اب حضور علیہ سلاد وسلام صاحبہ نے کہا بالکل کعبے میں کعبے کے خلاف میں لپٹا ہوا کیا جائے انس ابن مالک کی روایت حضور علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے فرمایا اس کمبت کو کعبے کے خلاف میں سے نکال کر قتل کر یہ وہ شب تھا کہ جو حضور پر تبرا اور گالیاں دیتا اور دو خواتین اس نے رکھی تھیں گانے والی جو حضور کی شان میں ہجو اور حضور کی شان میں ان کی یعنی حضور کے خلاف یہ نغمے گاتیں اور اپنا کلام کر کے لوگوں کے دل مو لیتی تو گانے والی دو اور سے رکھیں چنانچہ مقام ابراہیم اور خان کعبے کے درمیان اس کو نکال کر کے صحابہ کرام علی مردوان نے اسے قتل کیا جو گستاخ رسول اس کو تو کعبے کے خلاف میں سے حرم شریف میں قتل کیا تو سزا سوائے قتل کے کچھ نہیں اب آئیے یہ جو بعض فوقا نے لکھا نا کہ اس کی معافی معافی کی توجہ سنیے کیا ہے اس لیے کہ ہر کتاب میں سارے مسئلے نہیں لکھے ہوتے اعلی حضرت امام علیہ سوئس میں اس میں تطبیق یہ کرتے کہ گستاخی رسول کی معافی ہے معافی کا معنی کیا ہے ثابت ہو گیا کہ اس نے گستاخی کی تو معافی معنی یہ ہے توبہ معنی یہ ہے جب وہ توبہ کرے تو توبہ تو قاضی قبول کر لے گا لیکن توبہ کرنے کے بعد بھی قتل کیا جائے گا اسے یہ حق تو قاضی کا ہی نہیں کہ اس کو معاف کرے توبہ قبول ہو گئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے میں توبہ قبول ہو گئی مگر قتل کیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب توبہ قبول ہو گئی تو پھر قتل کیوں کیا جائے گا کیا معاملہ پھر توبہ کا فائدہ کیا ہوا میں جب کہا توبہ قبول توبہ کا فائدہ کیا ورنہ توبہ کا فائدہ یہ ہوا کہ توبہ کرنے کے بعد اگر قتل کیا جائے گا تو نماز جنازہ ہوگی کفن دفن ہوگا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا اور ابدی عذاب سے بچ جائے گا کیا متو اس کا جملہ پیٹرن یہ ہے ان اس کی توبہ ہے مگر ان کوٹ میں اس کی توبہ نہیں ہے اور قاضی اس کو قتل کرنے کا حکم دے گا یہ گستاخی حضور اتنا سنگین جرم ہے اور حضور علیہ السلام نے اس پر باؤ صاحبہ کرام کو بھیج کر قتل کروایا اور اس پر عمل کروایا یہ تو گستاخی جو گستاخ ایمان والوں کے لیے سن کیا ہے حضور کی قدر و منزلت یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا یادین آمن لا اسوات فو کا صوت نبی اے ایمان والوں پہلے خطاب کیا اے ایمان والوں جب تم حضور کے دربار میں جاؤ خبردار اپنی آوازوں کو پس رکھنا حضور علیہ السلام کی آواز کے آگے اور کہیں ایسا ہوا کہ تمہاری آواز حضور کی آواز پر سبقت لے گئی پھر جانتے ہو کیا ہوگا یا فوق الدین نبی ولا تجہر کا جہر بابود گم لا دیں اور تم نے ایسی گفتگو کی جیسا کہ بعض لوگ بعض سے گفتگو کرتے کبھی تمہاری آواز بلند ہو گئی کبھی اس کی آواز بلند ہو گئی اگر حضور کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو گئی فرمایا کہ انتہبت تحبت کو ان تم لا تشرو سارے زندگی کے اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے یہ خطاب تو صحابہ سے ہو رہا ہے اور اس کے بعد جب آئے نازلی صحابہ نے حضور کے دربار میں آنا چھوڑ دیا جن کی آواز بلند تھی جہیرو سوت تھے آنا چھوڑ دیا انہوں نے کہ ایسا نہ ہو کہ گفتگو میں ہماری آواز بلند ہو جائے ہمارے سارے امالی اکارت چلے جائیں اور جب باز آتے وہ اتنے دھیمی آواز سے کلام کرتے حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا کیا کر کیا کر پھر کچھ تھوڑا سا زور سے بولتے وہ اب دیکھیے یہ ادابی اللہ کو اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کے ایسی پسند آئی ان کے شان میں کایت نازل ہو گئی ارشاد باری تالا ہوا ان لدین یون اسواتا ہوں اندا رسول اللہ اور اے میرے بہب وہ لوگ جب تمہارے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں دھیمی رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو تو اس کے لیے کیا فرمایا ان ندین یگودنا اسواتا ہوں اندر رسول اللہ اولا اکل نم تہو بہم تخوا نہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی اور پرہزگاری کے لیے چن لیا اور اجر عظیم انہی کا سمر ہے کہ اجر عظیم انہی حضرات کو ملے گا دونوں باتیں اگر آواز بلند کی تو سارے امان اکارہ چلے گئے اور جنہوں نے آواز پس کی تو ان کی شان میں ایک مستقل قرآن کی آیت نازل ہو گئی جس سے لوگ قیامت تک تلاوت کریں گے